من الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذللہ ومن يضلل فلا حادیلہ واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریقلہ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر له لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة في النار قد اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ سورہ محمد کی آیت ہے اٹھارہ نمبر صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فلا و امی کے پاس یہ تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں یعنی یہ کسی بھی نشانی سے ڈرتے نہیں ہیں اور جہنم کی طرف سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں اور تقریب کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ سا وہ قیامت جو انہیں اچانک پکڑ لے گی فقت جا اشرافا اور اس کی اشراط اس کی علامات اور نشانیاں تو آ چکی الباط کے لیے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں اور ان نشانیوں کو سمجھ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آنے والے حالات سے آگاہ کیا اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ آنے والے حالات جو مغبات ہیں جو غیب کے پردے میں ہیں انہیں جاننے سے بڑی زبردست دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ ہر ایک شخص جو ہے وہ آنے والے حالات میں بربادی سے ڈرتا ہے اور کامیابی کو چاہتا ہے اس اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ مہربانی فرمائی کہ آپ نے لوگوں کو آنے والی نشانیاں بتا دی قیامت کی بہت سی نشانیاں گنوا دیں ایک روز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ممبر پر اور لوگوں کو قیامت کی نشانیاں بتانی شروع کی اور آپ نے زہر تک بیان فرمایا پھر ظہر کی نماز پڑھی صحیح مسلم کی حدیث ہے یا بخاری کی ہے دونوں میں سے ایک میں یقین نہ میرے مجھے بھول چکا غالبند مسلم میں پھر زہر کی نماز پڑھی اور پھر بیان فرمایا شروع کر دیا اسی تسلسل کے ساتھ پھر اثر کی نماز پڑھی پھر بیان جاری رہا حتیہ کے مغرب تک قیامت تک ہونے والے سب واقعات بیان کر دیے تو یوں نبی علیہ السلاط السلام نے ہمیں معطلے کیا تاکہ ہم کہیں بھٹک نہ جائے اور جیسے جیسے تاریخ کے اندر یہ واقعات رونما ہوں اور کلمہ شہادت کی ایک گواہی بنے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے ہم لوگوں پر بھی اس بات کو پیش کریں تاکہ وہ ایمان لا سکے جیسے کہ یہ ایک حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں ابو ابود میں اور نسائی میں موجود ہے کہ صحابی فرماتے اور ربی اللہ و تعالیٰ و عبداللہ بن عمر کہ ہم ایک سفر میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل پر اترے ہم بھی ٹھہرے آپ نے منادی کروائی یہ خاص معاملات میں کیا کرتے تھے ندار یعنی آواز لگائی سب لوگوں کو کہ جامعہ نماز سب اکٹھے پڑے یعنی کوئی خاص بات ہونے والی ہے سب کو اکٹھا کر کے کہا انت خ ماں لہم کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے اپنی امت کو اس تمام بھلائی سے آگاہ کیا جو وہ جانتا تھا کیونکہ نبی ہر اچھی بات بتانے کے لیے آیا کہا لوگ اس سے ناراض ہوں ز... یا اس سے خوش ہوں اور ان کو ڈرایا ہر اس چیز سے جو ان کے لیے برائی تھی شر تھی جس کو وہ نبی جانتا تھا وحی کے تحت اور فرمایا بہ ان امت اکما ہی جو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع کے حصے میں آفیت ہے مسائب اور مشکلات اور فتن نہیں ہے یا کم ہے بلاؤن اور اس کے آخر میں جو آنے والے لوگ ہیں انہیں بہت امتحانات آئیں گے وہ امور تن کی اور ایسے ایسے معاملات ہوں گے کہ تم شریعت کی روشنی میں ان کا انکار کرو گے وہ تجیب فتنا آئے گا فیورختی کو بدوہا ایک فتنے پر دوسرا آئے گا فتنے پر فتنہ سوار ہوتا چلا جائے گا فتن گھیر لیں گے امت کے اس آخری حصے کو بتجی الفتنا صرف اتنا آئے گا شکول المن مومن کہے گا ہاج محلکتی بس یہ تو مجھے ہلاک کر دے گا اتنا ڈرے گا دل میں اللہ تعالی سے پناہ مانگے گا سم متن کشف فتنا پھر اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا پھر دوسرا آ جائے گا فوج ما ہی ہا ہی یہ میرا حلاق کا باعث نہ ہو یہ مجھے برباد نہ کر دے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس بات سے اس قدر ڈرا دیا وہاں اس کا حل بھی بتایا اور یہ امبیا علیہ مسلط وسلام پر لازم ہے کہ وہ اپنی امت کو مسائب سے نجات کا راستہ بتلائے وہ نجات کا راستہ کیا ہے فرمایا فمن النار جو کہ تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے فلتا تھی منی وومر وہ ایسا اپنے آپ کو کوشش کے ساتھ تیار کرے اور اس حال میں رکھے کہ اس کی موت آئے تو وہ اللہ پر ایمان لانے والا اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والا ہو اور اس کا طریقہ کیا ہے امن تدبیر کیا ہے وہ تھی ناس اللہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جمع ہو جائے جن کو وہ پسند کرتا ہے جن کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے یعنی دین کی روشنی میں سنت متحرہ کی روشنی میں جن کو اس نے اللہ والے پہچان لیا ہے ان اللہ والوں کے ساتھ رہے یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ مومن تو وہ ہے جو کہ جناب بروں میں رہے اور پھر حق کے بیان پر کمر باندھے رکھے جب برائی انتہا کو پہنچ جائے اور یہاں تک معاملہ ہو کہ بیان کرنا ممکن نہ رہے اور ڈر ہو کہ آدمی خود اس برائی میں گھسیٹ لیا جائے گا تو پھر بہترین حل ان فتن کے اندر جب کہ فتنا فتنے پر چڑھا ہوا ہو اور ان کا ڈھیر لگ جائے اور گھیراؤ ہو جائے اور مومن کہے یہاں میں مر گیا یہاں میرا ایمان گیا یہاں میرا دین گیا تو اس وقت بہترین طریقہ کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل سکتا ہے تو مل جائے یہ ایک علاج بتا دیا فتن کے دور میں اس کو پلے باندھ لیں اب اس میں ایک اور بات جو ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے بچنے کے لیے فتن میں وہ کیا ہے فَإنَّهُ مَن يَعش بے شک جو میرے بعد زندہ رہے گا فاسا یار اختلاف کذیرا وہ ایک فتنہ دیکھے گا نبی علیہ سلاۃ السلام فدا ابھی و ام نشاندہی فرما وہ فتنہ یہ کہ امت میں اختلاف ہوگا ہر کوئی آیات پڑے گا ہر کوئی احادیث پیش کرے گا ہر کوئی اسلام کا لیبل لگا کر کھڑا ہو جائے گا ان حالات میں تم کیا کرو فلی کمب سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المحدین تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ اور خلفائے راشدین المحدین کی سنت کے ساتھ کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہی تعبیر وہی عملی شکل جو قرون ثلاثہ میں پہلے دوسرے اور تیسرے زمانے میں خلفاء راشدین المحدین کے زمانے میں موجود تھی نئی کوئی تفسیر نہیں جس پر صحابہ جمع ہے رضوان اللہ علیہ مجمن جہاں یہ ہے جس کے پاس ہے اس کے ساتھ مل جاؤ علیہ نوازد اس کو اپنی ڈاڑوں کے ساتھ پکڑ لو ڈاڑ کے ساتھ آدمی جس چیز کو دباتا ہے مضبوطی کے ساتھ وہ قابو میں آ جاتی یعنی اس کو چمٹے رہو اور اس کو پکڑے رہو یہ نہ چھوٹنے پائے تم گمراہ نہیں ہوگے دوسری بات جس سے بچنا ہے اس کے مقابلے میں جو ہے اس کی ضد ہے اس کا الٹ ہے وہ عید خبردار خبردار وہ محدفاتل امور بد سے بچو وہ دفعت عمور سے بچو یہ روایت جو ہے یہ امام احمد لائے اپنی کتاب میں ابو داعود لائے ہیں ترمزی لائے ہیں ابن ماجہ لائے ہیں دارمی لائے ہیں اور اس کو بہت سے محدثین کرام نے صحیح قرار دیا میرے گمان میں شیخ البانی نے بھی اسے صحیح قرار دیا رحمہ اللہ تو اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آنے سے پہلے ایک بات ارض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کل عرب لوگ جو ہیں چونکہ وہ عرب ہیں اس واسطے وہ عموماً اس ناتے سے بہت دلیر ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں اور ان کو حق ہے کرنے کا ان اجمیوں کو کیا پتہ جیت کا جیسے شیخ زبیر علی زئی ماشاءاللہ حدیث میں تحقیق میں بہت جیت تھے وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ میں کسی عربی کے ہاں مدعو تھا کھانا کھانے کے لیے گیا اس گھر کے مالک نے یا کسی اور عرب نے جب انہوں نے کوئی حدیث سنا دی وہاں پر گفتگو کے ساتھ جو متعلق تھی اس نے کہا یہ جھوٹ بولتا یا ان کو کہا تم جھوٹ بولتے انہوں نے کہا یہ حدیث موجود ہے فلاں فلاں کتاب میں اور ان کا مطالعہ ہم نے اتنا دیکھا کہ شیخ زبیر کو عموماً اوراق بہت کم پلٹنے پڑتے تھے وہ کتاب کو کھولتے اور وہیں سے کھلتی جہاں پر حدیث ہوتی عموماً یہ کوئی کرامت نہیں اس لیے کہ کسرت جو تھی نا مطالعہ کی اس نے انہیں کتابوں کے اور سے بھی واقف کر دیا تھا کہ یہاں پر حدیث ہے تو شیخ زبیر علی زئی نے کھانا چنا جا رہا تھا انہوں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو وہاں پر یہ تو بہت بری بات ہے انہوں نے کہا نہیں یہ کھانا تو آپ کھائیں نا نے کہا نہیں آپ نے مجھے جھوٹا کہا ہے جب تک آپ کتاب نہیں لائیں گے میں حدیث نہیں دکھاؤں گا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا کتاب منگوائی گئی آپ نے اسی وقت کھول کر حدیث سامنے رکھ دی عربی شرمندہ ہوا یہ لا شعوری چیز ہے شعوری ہو تو یہ قبر ہے اور جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا وہ مومن تھا تھا عالم تھا بزرگ تھا صالح آدمی تھا مگر لا شعوری طور پر ان کے ذہن میں کہ اجمیروں کو کیا پتا تو اجمی سے پھر اس نے معافی مانگی اپنے ایمان کا ثبوت دیا اور پھر شیخ زبیر نے کھانا کھایا تو یہ محیبات جو ہے جو چھپی ہوئی باتیں اشرات ہیں قیامت کی نشانیاں ان سے ہمیں بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا وہ بالکل یہ بھی نشانی پوری ہوگی یہ بھی پوری ہوگی مثلا مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حجاز میں سے ایک آگ نکلے گی اور اس آگ کی روشنی سے بسرا میں عراق میں لوگ جو اونٹ باندھے ہوئے ہوں گے ان اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی امام نووی شرح میں لکھتے ہیں مسلم صحیح کی کہ یہ آگ کا نکلنا چھ سو ستاون ہجری میں ثابت ہے اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے کوسی تواتر وہ خبر متواترہ ہے جس کا انکار ممکن نہ ہو اس کثرت سے اس کی روایت ہر زمانے میں ہو جیسے یہ اخبار متواترہ میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ میں آپ فوت ہوئے اس میں کسی ایک دلیل کی ضرورت نہیں اس طرح سے انہوں نے کہا یہ ثابت ہے کہ 657 ہجری میں یہ آگ نکلی اور ابن حجر فت الباری میں لکھتے ہیں کہ اس آگ کی روشنی سے تیمہ کے مقام پر جو چار سو کلو دور ہے اس آگ سے کیونکہ مدینہ کے شرقی علاقے میں سے نکلی جس کو آج بھی ہررا محرا کہتے ہیں جلا ہوا گرم حصہ اور تیما بھی چار سو کلو کے فاصلے پر اس کی روشنی میں کتابیں لکھی گئی کیونکہ اس وقت روشنی حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا کے پہاڑ پر کھڑا ہوگا مسجد نبوی کو دیکھے گا تو ابلک نظر آئے گی سیاہ اور سفید مسند احمد کی روایت ہے جس کی تصحیح شاہ البانی اور دیگر محدثین نے کی دیکھ کر کہے گا حسد کے ساتھ کہ یہ محمد کا احمد کا وہ احمد کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احمد کا کسر ہے محل ہے ابلک مسجد نہیں کہے گا خبیص تو اس وقت مسجد اتنی شاندار ہوگی کہ وہ ایک سیاہ اور سفید محل نظر آئے گی جبکہ بیان کرنے والا جس وقت صادق المسد امام الانبیاء شافع اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہا تھا اس وقت یہ مسجد چھپر تھا ایک کھجور کے تنوں پر کھڑا تھا کچا فرش تھا یہ بیان کرنے والے کی تاریخ نے گواہی دی کہ وہ سچا نبی ہے کاش کے کفار بھی اس پر ایمان لے آئے یہ شہادت ہے پیارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تو ایسے واقعات کی کمی نہیں ہے پھر فرمایا ہوفات الوراط ننگے پاؤں والے اور ننگے جسموں والے رعات الشات شاعت بکریاں چرانے والے یہ تتاولون اپنی بلڈنگوں اور اپنی عمارتوں کے ایک دوسرے سے اونچا کرنے پر فخر کریں گے محدث لکھتا ہے سعودی عرب کا رہنے والا کہ ہم نے دیکھا جو یمن کو سڑک جا رہی ہے اس پر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑے بڑے ہوٹل بنا رہے ہیں وہ لوگ جو بکریاں چراتے ہیں گورنمنٹ انہیں قرضے دیتی ہے مگر ان کی طبیعت میں بخل ہے یہ ان قرضوں کو ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے اپنے ہوٹل کو دوسرے کے کا گیارہ منزل ہے اس کا ستارہ منزل ہو تو یہ اونچا کرنے کے لیے سارا قرضہ لگا دیتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتا انہوں نے کہا اپنے آنکھوں سے دیکھا خالد حیدر جو یہاں پر ہمارے پاس رہے اور وہ پیدا ہوئے مکہ یا مدینہ میں اور وہیں پلے اٹھارہ بلکہ بیس بائیس سال کی عمر تک انہوں نے کہا ہم نے بھی آنکھوں سے دیکھا یہ مہدے صحیح کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اس سڑک پر ہم نے ہوٹل دیکھے کہ ہوٹل کا مالک ہے اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے جوتی خریدے کے اس کے پاس پیسے نہیں اس کے کپڑے باقاعدہ پھٹے ہوئے ہیں اور یہ بکریاں چراتا ہے اور اس کی ایک ہی کوشش ہے کہ قرضہ جو ہے سارے کا سارا بلڈنگ کو اونچا کرنے میں لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں لفظ ب پوری ہوگی کسی کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں یہ اکثر ہمارے ہاں چونکہ علماء ہمارے جو ہیں ان کا مرجع عموماً قرآن و سنت کم ہوتا ہے یہ اہل رائے ہے زیادہ یہ اکثر احادیث کو ثابت کرنے کے لیے اپنے حالات جو ہیں ان پر منطبق کرنے کے لیے خراب کرتے ہیں معاملے کو یہ بالکل جائز نہیں ہے اس واسطے یہ گننے پر آؤں تو اسی میں سارا وقت گزر جائے گا بے شمار نشانیاں ہیں قیامت کی جو پوری ہو چکی اور اس کی گواہی تاریخ سے حاصل کرنے والے وہ خوش قسمت ہیں جو تاریخ کا مطالعہ قرآن کی نصیحت کے مطابق کرتے ہیں اور جن میں ایمان خالص ہے اور جو کوئی تعویل کرنا جائز نہیں سمجھتے نبی محمد کی بات کی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگوں نے تعویل کر دی کہ یہ عجو موجود فلاں قومیں ہیں یہ ہیں جناب چائنیز اور یہ وہ بالکل حرام ہے یا عجوج و موجود وہی قومیں جو نبی علیہ السلاۃ السلام نے بتایا اور آج بھی موجود ہے چھپی ہوئی ہے کوئی انہیں ڈھونڈ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کا وقت نہ لائے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عربی لوگ اسی تکبر کی وجہ جو شعوری اور لا شعوری ہے کہ اجمی کچھ نہیں جانتے انہوں نے ایک تعویل کی کہ جب قبر کا عذاب بیان کیا جاتا ہے یا نبیوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں تو ذہن میں آخر نبی انسان تھے رسول انسان تھے علیہ السلام کوئی نہ کوئی شکل آتی ہے کفار کی, کی بھی ان کی بھی ان کی لڑائیاں بھی ذہن میں گھومتی ہیں کوئی نقشے آتے تو انہوں نے فلم بنانی شروع کر دی معاذ اللہ یہاں تک بعض تو بڑے کہ انہوں نے اسلام کے طلوع کی فلم بنا دی کسی ایک بہروپیے کو ایکٹر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر تو دکھانے کی نے ضرورت نہ ہوئی مگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع تک پہنچ گئے عربی کتاب العربی لغیر ناطقین ابھی جو عربی نہیں بولنا جانتے ان کے لیے جو چھ کتابیں ان میں بھی صحابہ کے تصویریں بنائی گئی ہیں پھر کارٹون کی شکل میں بنا دی گئی کہ جی کارٹون ہے بھائی یہ کام اگر خیر ہوتا بےدت کسی کہتے ہیں جو اللہ کے قرب کے لیے کیا جائے کام نیکی سمجھ کر کیا جائے اور وہ قرون سلاسا میں قرون اولا میں جو بہترین تین زمانے ہیں باوجود اس اس کے کہ اس کا مطالبہ تھا اس اس کی ضرورت تھی اس کے وسائل تھے انہوں نے نہیں کیا آج وہ کیا جائے گا تو برعت تھی بدت ہوگا وسائل ان کے پاس نہیں تھے مطالبہ تھا پھر اور بات ہے کہ مطالبہ تھا کہ سبھی لوگ بیت اللہ میں نماز پڑھیں امام کے پیچھے نہ اتنا رش تھا نہ اتنے وسائل تھے اب رش بھی بہت ہو گیا وسائل بھی ہو گئے تو ہم نے کئی طبق بنا دیے کئی منزلیں بنا دی سب لوگ نماز پڑھنے کے ثواب سے بہراور ہوئے یہ وسائل ہیں یہ نہیں ان کے وقت بھی اس کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو ڈرامے کر کے اسلام کے قریب لایا جائے وہ بھی ڈرامے کر سکتے تھے معذ اللہ تقرر اللہ اس سے بحروپی مسلمان پیدا ہوں گے ڈرامے کر کر کے بچوں کو دکھایا جائے جی بچوں کو اسلام سے محبت ہوگی اسلام کا طلوع ڈرامہ کر کے دکھایا جائے قبر کا عذاب ڈرامہ کر کے دکھایا جائے ان عربیوں کو پوچھو انہوں نے ساتھ آیات پڑھی ہیں آپ جائیں نیٹ پر آپ قبر کے عذاب کا بٹن دبائیں قبر کا عذاب آ جائے گا یہ قبر میں جی عذاب ہو رہا ہے کوڑے مارے جا رہے ہیں یہ جناب ہتھوڑے م م لگائے جا رہے ہیں اور یہ آگ ہے اور یہ عورت جس نے قرآن کو معذ اللہ استغفر اللہ نوزب اللہ اپنی ٹھوکر لگائی تھی یہ سانپ بن گئی نیچے سے اوپر عورت ہے مان لیا کہ یہ جواب یہ دیں گے کہ اصلی نہیں ہے اصلی تو نہ ہم نے دیکھا وہ تو پردہ غیب میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم نے تو لوگوں کو قبر کے معاملے سے ڈرانے کے لیے کیا بھائی تم کون ہو یہ نئی نہیں جات کرنے والے اور قبر کے عذاب کی حیبت کو کم کرنے والے یہ کم کرنا ہے اب قبر کا عذاب تو اس طرح ہے کہ آج بمبوں کے ساتھ مرتے ہیں ایک بدترین انسان مرتا ہے جو عذاب کا مستحق ہے سخت عذاب کا ایک جنت اور اس کا مستحق ہے سب بمب کے ساتھ مرتے ہیں اکٹھے مرتے ہیں اب کیا فرشتے سب کے ساتھ آئے ہر ایک کے پاس آئے یقینا ہر ایک کے پاس آئے جیسے صادق المسدوک نے بیان کیا کسی کے پاس خوشخبری لے کر آئے کسی کے پاس ڈراوا لے کر آئے تم کیسے دکھاؤ گے وہ تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے کٹھے بیٹھے تھے مومن بھی تھا کسی وجہ سے وہاں پر اور بدترین کافر بھی تھا مسلم و اسلام کا پیغام پہنچانے گیا تھا اب ان کی قبر بھی اکٹھے بن گئی یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دفن ہو گئے ایک کی قبر حد نکاح تک وسیع ہے باغ باغ ہے جنت کا ایک اور دوسروں کی قبر انہیں جلا رہی ہے یہ کیسے دکھاؤ گے ایک انسانی آنکھ اور انسانی دماغ اس کا تصور جو ہے وہ کرنے سے قاصر ہے اس واسطے یہ بدترین بدات ہے نہ اسے دیکھیں نہ دکھائیں عربیوں نے کر دیا ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھ دیں تو نبی علیہ السلاۃ السلام کس حدیث کو یاد کرو کہ جو کوئی میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا اختلافاً کثیرا بڑا اختلاف دیکھے گا اب اس میں کیا سنت الخلاف الراشدین ماہدین اس کو مضبوطی سے پکڑ لو یا خبردار بدعات سے بچو ان بدعات سے قطعی طور پر ہمیں بچ نکلنا چاہیے اس کے بعد کہ نبی علیہ السلام سلام کے دلائل النبوہ ہیں یہ نبوت کی دلیل ہے یہ نشانیاں ایک اور فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان فتن کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر ترک ما ترقم ترق کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دے ترق سے مراد یہاں پر چنگیزی ہیں چنگیز خاں نے یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں معارف بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلال الدین خوارزمی بادشاہ نے یہ ظلم کیا بوڑھا ہو چکا تھا مت ماری گئی تھی اس حدیث کی پرواہ نہیں کی اور جب چنگیز جو اس کے تاجر قتل کر دیے گئے تھے ایران میں اس کے گورنر نے قتل کیے تھے تاجر آئے بڑے قیمتی سامان لے کر تو اس کے گورنر نے انہیں قتل کروا دیا چنگیز خان ایک خط لکھا اور کہا کہ دیکھو بادشاہ اگر تمہاری مرضی سے ہوا ہے تو ان کا خون بہا دے لو اگر تمہاری مرضی سے نہیں ہوا تو اپنے گورنر سے خون بہا لے کر دو بادشاہ نے جلال بل خارزم نے یہ حماقت کی کہ جو سفیر آیا تھا اسے بھی قتل کر دیا نتیجے میں چنگیز چڑھا اسلامی مملکت پر اور اس نے اتنے قتل کیے کہ ابن کثیر کہتا ہے کہ اس کی تعداد اللہ کے سوا نہیں کوئی جانتا حالانکہ نبی علیہ السلاۃ وسلام نے کہا تھا کہ جب تک یہ تمہیں نہ چھیڑے تم انہیں نہ چھیڑو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ابن کثیر چھ سو غالباً انہوں نے ستا منیجری بتایا کہ اس میں فتح نصیب ہوئی اہل ایمان کو کو تو انہوں نے ان کو مارنے کے بعد جب یہ دوڑ گئے ان کا پیچھا نہیں کیا اس حدیث کی بنیاد پر گویا کہ احادیث میں آنے والے واقعات میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں اگر ہم ان حدیث سے وہ فائدہ حاصل کرتے جو کہ مومن کو حاصل کرنا چاہیے اسی طرح دجال کی نشانیاں اسی طرح مہدی کی نشانیاں تاکہ جھوٹے مہدی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہدی کی نشانیاں بتائی اور ایک بہت بڑی نشانی بتائی کہ مہدی پر فوج بھیجی جائے گی جو کہ ساری کی ساری فوج بیدائے مدینہ میں مدینہ کے ایک مقام پر زمین میں دھس جائے گی صرف وہ شخص بچے گا جو آ کر خبر دے گا کہ ساری فوج دھک گئی یہ آسمانی نشانی صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری میں بھی آیا ہے کہ ایک مرد جس کے پاس نہ تعداد ہوگی نہ جنگ کی تیاری ہوگی نہ دشمن کو روکنے کا سامان ہوگا یا ارضون ابھی حاض الب وہ اور اس کی جماعت بیت اللہ میں چھپ کر پناہ پکڑے گے تو ان پر فوج بھیجی جائے گی یہ مدینہ سے یہ فوج ساری کی ساری دھنس جائے گی یہ گویا کہ آسمانی نشانی ہوگی ایک تو یہ نشانی ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے منہج پر ہے اس میں کوئی بدایت نہیں ہے وہ سنت سے چمٹا ہوا ہے وہ خلافا راشدین المحدیجین وہ سنت کی اس تعبیر اور سنت کی اس تفسیر پر ہے جس پر اللہ کے رسول صحابہ کو جمع چھوڑ کر گئے دوسری آسمانی نشانی ہے کہ اس پر جو فوج بھیجی گئی ہے اس میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے وہ فوج زمین میں دھس گئی ام پوچھتی ہیں ہماری ماں کہ اللہ کے نبی علیہ سلاۃ و وہاں پر تو چلنے والا بھی ہوتا ہے ایک شخص جو مسافر ہے دکاندار بھی ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں کہا نبی علیہ سلاد و نے ہر کوئی دھس جائے گا لوگ اپنے اپنے امال پر اٹھائے جائیں گے اس سے ابن تیمیہ نے یہ اخذ کیا رہی اللہ رحمت انواسا کہ خبردار تم کبھی غلط لشکر کے قریب بھی نہ جانا باوجود اس کے کہ موم تھے آج چونکہ یہ لشکر برے کام کے لیے جا رہا تھا اللہ کا غصہ بھڑک اٹھا اس نے سب کو دنیا میں دھسا دیا البتہ مومینین اپنے انجام پر اٹھائے جائیں گے اور کافرین اپنے انجام پر اٹھائے جائیں گے تو یہ حدیث ہمیں ایک پہچان بتا دی گئی سچے مہدی کی دجال کی پہچان کے لیے کافا اور را اس کے ماتھے پر لکھا ہوا کافا را کہ یہ کافر ہے پڑھے لکھے مسلمان ان پڑھ دونوں کو نظر آئے گا یہ اللہ کی کرم نوازی ہے تو یہ ہمیں پہلے سے نبی علیہ السلام اسلام نے تیار کیا اور کا دجال کے سامنے کوئی نہ جائے بڑا کوئی اپنے آپ کو سمجھ کر اس کے سامنے جائے گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا ہاں ایک مسلمانوں میں سے بہترین مسلمان اس کے ساتھ مجادلہ کرے گا اور اس کو شکست دے گا یہ خاص آدمی ہے اس کے لیے آ چکا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فتح کا اعلان کر دیا تو اس طرح سے یہ جو حالات ہیں دلالت کرتے ہوئے ہمیں خوشخبریاں دے رہے ہیں اور ہمیں آنے والے واقعات سے آگاہ کر رہے ہیں جس میں آدمی کو سخت دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ ان واقعات کو جان لے اور دوسرا ہمیں یہ نبی علیہ السلاق وسلام خوشخبری دے رہے ہیں جب تک جس نے بیٹھنے بیٹھے جس کی طبیعت حاضر ہے جس کو کچھ ارا یوزر اٹھ سکتا ہے کیونکہ میں اس موضوع کو کسی حد تک مکمل کرنے کی کوشش کروں گا تھوڑی طوالت ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اظہ ریت قد نظل ارد المقدہ جب تو دیکھے کہ خلافت جو ہے وہ ارد مقدس میں فلسطین میں آگئی خلافت تھی جب عمر خلیفہ تھے تو فتح ہوا بیت المقدس کا علاقہ سارا اور خلافت جو اللہ منہاج نبو تھی وہ آگئی پھر اوم خلافت قائم ہوئی پھر عباسی خلافت تھی اگرچہ یہ کمزور تھی منہج نبوی کے اعتبار سے مگر یہ خلافتیں تھیں جس کو نبی علیہ سلاط اسلام خلافت کہے وہ حقیقی خلافت ہونا چاہیے خلافت عثمانی منحص المجموع ہو سکتا ہے کہ بعض زمانوں میں خلافت ہو مگر اکثر زمانوں میں یہ خلافت کے تعریف میں داخل نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ بدا آتی تھے اور ان کی حفاظت کے اندر خلیفہ کی بےزت اور شرک صوفیہ کے ذریعے پھیلایا جاتا تھا قبروں کی پوجا کی جاتی تھی غیر اللہ کی ندا لگائی جاتی تھی بعد میں تو وضعی بنے ہوئے انسان کے قوانین بھی داخل کیے جاتے تھے قانون میں اور پھر یہ توحید کے دشمن اور اہل توحید کے ساتھ جنگ کرنے والے تھے محمد ابن عبد البہاب اور ان کی جماعت کے ساتھ جتنی جنگ انہوں نے ترکوں نے کی خلافت عثمانیہ والوں نے جتنا انہیں ستایا اور جس کا تو انہوں تکلیفیں دی کسی اور نے دی اس سے یہ خلافت مراد نہیں اس وقت بیت المقدس ان کے قبضے میں تھا مگر یہ خلافت کے قبضے میں نہیں کہلائے گا اس کے بعد آپ کو پتہ ہی جو جنگ عظیم کے بعد حال ہوا کہ ترکی نے کھل کر سیکولر سٹیٹ ہونے کا اعلان کر دیا احمد شاکر لکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت ترکی اس وقت کفر کی حکومت ہے عمدہ تفاصیر میں میں نہیں کہہ رہا احمد شاہ کر رہی رحمتن واسیہ دو سو سال ہو گئے گزر گئے شیخ بانی کے برابر بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل خلافت کا قیام نہیں ہے اس میں گویا کہ اب خلافت اس میں قائم ہونے والی اور کہا کہ جب زمین مقدس میں فلسطین میں خلافت قائم ہو جائے فقد دلت الزلازل پھر زلزلے قریب آ گئے ول بلا قریب آ گئے ول امور بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہو گئے بس اکربن سکھ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا ہاتھ جتنا سر سے دور ہے قیامت اتنی قریب آگے اب جو فلسطین پر خلافت قائم ہوگی ہو سکتا ہے اس کے بعد مگر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے پھر چھن جائے اس کے بعد پھر آئے کیونکہ یقین سے کہنا صرف نبی کا حق ہے علیہ السلام علیہ السلام اتنا یقین ہے کہ اب خلافت نازل ہوگی فلسطین میں یہ صادق المصدوق نے کہہ دیا وہ آخری نزول ہے خلافت کا وہاں پر اس کے بعد قیامت ہے یا وہ نزول جو ہے آخری سے پہلے ہے یہ کام اب ہونے والا ہے کیونکہ آپ نے پڑھا عمران بیت المقدس بیت المقدس کا خلافت کے ساتھ رونق پذیر ہونا اور دوبارہ آباد ہو جانا خراب و یسرب مدینے کی خرابی کا باعث ہے یعنی قیامت قریب آ جس میں مدینہ اجڑ جائے گا وہ خراب مدینے کا اجڑ جانا خروج الملا بہت بڑے جنگ کا نکلنا ہے نیا کستن تین کی فتح یہ وہ بڑی جنگ جو مقام زیادت اور آماد پر شام کے اندر لڑی جائے گی اور مہدی خلیفہ ہوگا وہ فتح قستنتینیا کسطنطینیا کے فتح جو ہے خروج دجال اس کے بعد نکلے گا یہ گویا ایک ترتیب ہے جو صادق المسدق نے ہمیں بتا دی ہے اس کے بعد ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں ہمیں ایسی بتا دی جو موقع ہیں خاص وقت پر ہیں اور جو توقیقی ہیں وقت ہیں اپنے اپنے احوال کے ساتھ جو آپ نے ان کے ساتھ خاص کر دیے وہ تو یہ کہنا کہ یہ وہی ہے حرام ہے بیت المقدس میں اب خلافت نازل ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ وہ آخری خلافت ہے کہ اس کے بعد اشراۃ و شاخ ہو سکتا ہے وہ آخری خلافت ہو یہ سمجھنا جائز ہے یقین کے ساتھ کہنا حرام ہے مگر بعض نشانیاں ایسی ہیں جو مستقل ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں جیسے فرما لا يزال المغرب مسلم کی صحیح حدیث ہے ہمیشہ مغرب والے لوگ شام والے لوگ ظاہرین الحق حق پر اللہ تعالی انہیں قائم میں رکھے گا حتی تقوم تعالیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے قیامت کے قائم ہونے تک گویا نبی علیہ السلاۃ اسلام نے یہ پیشین گوئی کی کہ شام کے اندر ضرور مینین کا ایک ٹولہ موجود ہوگا جو کہ دنیا میں سے سب سے زیادہ ایماندار یہاں تک صحیح حدیث ہے کہ جب فتنہ زور پکڑ لے تو شام جو ہے اس کے لوگ حق پر ہوں گے اور یہاں تک فرمایا کہ جب شام والے فساد زدہ ہوگئے تو زمین میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی اس کا مطلب ہے کہ شام کے مسلمین میں ایک گروہ ہمیشہ اہل حق میں سے موجود رہے گا میں نے جمعہ کے اندر بھی بتایا تھا اٹھائیس سال پہلے میں نے جو حج کیا تھا اس میں ایک لڑکا شام کا بڑا متقی لڑکا کریوتی سے جو میرے دوست بھی ہیں میرے استاذ بھی ہیں اور میں ان کے خیمے میں تھا ان کی گاڑی میں جہاں وہ تبلیغ کرتے تھے وہ آتا تھا رو رو کر اجازت مانگتا تھا بلک بلک کر کے کسی طرح سے مجھے گاڑی صاف کرنے کی اجازت دے دو میرا باپ بھی حج کے لیے آیا ماں بھی وہ کہتی ہے متوے مولوی تو واپس جائے گا تو ہمارا دروازہ جو ہے وہ انٹیلیجنس نہیں چھوڑے گی ہمیں بھی لے جائے گی تمہیں بھی لے جائے گی باپ کہتا ہے میں تیری ماں کو طلاق دے دوں گا داڑی صاف کر کے واپس جانا میں کیا کروں تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے وہاں اتنی سختی ہوگی انہوں نے کہا اتنی سختی ہے کہ وہاں داڑی رکھنا بھی آسان نہیں ہے موت کو دعوت دینا ہے تو میں نے کہا کون ہے جو تمہیں رہنمائی کرتا ہے تو اس نے کہا شہبانی رہی بہ اللہ رہ متن جو جن کا باپ اس لیے ہجرت کر آیا تھا شام کو کہ وہاں پر آخری تحریک اٹھے گی اور وہاں پر ایمان ہوگا اور مسلمانوں کی جماعت ہوگی ایمان والا آدمی تھا اور البانی کو لے آیا اور البانی کو کسی مدرسے میں داخل نہیں کیا بلکہ گھر میں ان کے لیے ایک بجٹ مقرر کر کے علماء کا انتظام کیا اور ان کو پڑھایا اور البانی کو یہ سمجھ دی کہ یہ وہ خاص جگہ ہے جس کو اللہ نے مقدس قرار دیا اگرچہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جگہ کسی کو مقدس کر دے گی جب تک وہ خود کوشش نہ کرے گا معلوم یہ ہوا کہ غیر کی خبر ہے کہ شامیوں کے اندر ایک گروہ ہمیشہ اہل حق کا رہے گا کیونکہ ابن تیمیہ نے بھی شام کی فضائل میں کتاب لکھی اور شیخ البانی نے بھی لکھی ہوئی کتابوں کی تصحیح کی ابن تیمیہ نے کہا کہ مکہ ہی الاول مکہ اول ہے جہاں سے اسلام نکلا و شام ہی الاخر شام آخر ہے جو آخری زمانے میں اسلام اور اللہ کی کتاب کا عمود ہوگا یہ حدیث کے الفاظ ہے انا امود الکتاب کتاب کا ستون اور کتاب کی بلندی ول اسلام اور اسلام کی بلندی بشام شام میں ہوگی کما <قم> قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح نبی علیہ صلاح اسلام نے فرمایا پھر فرما اکرو المؤمنین بالشام مؤمنین کا ٹھکانا مؤمنین کا مرکز شام ہوگا اور ملائے کا شام پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور شام اللہ کی بہترین زمین ہے پھر ایک صحابی ہیں ان کو نبی علیہ السلط اسلام بیان کرتے ہیں البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا اور بہت نے بھی صحیح جن ستون اجنادا تم تین گروہ بن جاؤ گے تین لشکر بن جاؤ گے لشکر اللہ کے راستے میں لڑ کے لڑنے والے مومین جندم بالشام ایک لڑنے والا لشکر شام میں ہوگا وہ جن دم ایک لڑنے والا اللہ کے راستے میں جھنڈا بلند کرنے کا توحید و سنت کا وہ یمن میں ہوگا و یا رسول اللہ اختر اے اللہ میرے لیے اختیار کریں لی ایک لشکر میں کس میں چلا جاؤں کالا کبھی شام شام کے لشکر کے ساتھ مل جانا خیرت اللہ من یہ اللہ کی زمین کا بہترین تکڑا ہے یجتبی بہ من عباد یہ اللہ کے بندے جو ہیں اس کی طرف اکٹھے ہوں گے جو اس کی جماعت ہے بس جس نے جو نہ جا سکے شام میں تو پھر یمن ہی پھر یمن میں چلا جائے یمن کے لشکر میں اور اللہ نے فرمایا ان شام بحلی اللہ تعالی کافی ہو گیا اللہ نے مجھے بتا دیا کہ وہ شام کے لشکر اور شام والوں کے لیے اللہ کافی ہو گیا حوالی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں راوی حدیث من تکب فل اللہ جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا فلاں علی اس کے لیے پھر ضائع ہونے کا اندیشہ ختم ہو گیا کفی حضرت حدیثر یہ جو ہجرت کی جگہ ابراہیم کی اس کے اس کے حدیث میں مناقب ہے شام وہ ہے جس میں ہے جس پر اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا علیہ سلاۃ وسلام شام میں مسجد اقسا ہے جس کی فضیلت آپ جانتے ہیں شام میں ماباس انبیاء بنی اسرائیل ہے سب نبی یہاں سے مبوس ہوئے یہ ان کی سرزمین ہے شام میں ابراہیم نے ہجرت کی علیہ السلاۃ والسلام شام کی طرف نبی علیہ السلاۃ والسلام کا راستہ ہے معراج کا وہاں اپنے نماز پڑھائی سب انبیاء کو علیہ والسلام اور معراج کے لیے گئے شام کے اندر افاف المنصورہ ہے قیامت تک کے لیے تو شام کے فضائل کتنے بڑے ہوئے اور یہ تین لشکروں والی حدیث اس کو خاص نہیں کیا ہو سکتا ہے خاص ہو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے برآں جب بھی تین لشکر لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں جو قرآن و سنت والے ہوں جو منحج نبودی پر ہو تین نظر آئے تو ہماری پہلی کوشش شام والوں کے ساتھ شریک ہونا ہوگی انشاءاللہ اللہ ہمیں ایسا کرے عمل اور دوسری کوشش یمن والوں کے ساتھ اور عراق والے کیا سارے فکنے والے لوگ ہیں گندے لوگ ہیں بہ اللہ استغفر اللہ بلکہ زمین میں جس جگہ جس پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ اس کو ادا کرے اگر خلافت قائم ہو جائے اور خلیفہ کہے تم نے ہندوستان میں پاکستان میں چین میں رہنا ہے پناہ جگہ رہنا ہے تو وہی رہنا اس کے لیے فضیلت ہوگا کیا صحابہ مدینہ چھوڑ کر نہیں گئے اپنے خلافہ کے حکم پر کیا وہ مدینہ سے محبت نہیں کرتے تھے کیا آپ نے فرمایا جس جو مدینہ چھوڑ کے چلا گیا مدینہ بھٹی کی طرح ہے یہ گند کو نکالتا ہے محاذ اللہ ناو نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا وہ تو دین کے فریضے کو پورا کرنے کے لیے گئے ہاں اگر دین کا فریضہ کہیں اور کسی پر عائد ہوتا ہے اور وہ اس کے ادا کرنے پر توفیق رکھتا ہے قوت رکھتا ہے وہ وہی رہے اور اگر خلیفہ کا حکم ہے تو وہ وہی رہے بے شک وہ یہ حسرت رکھے اور اس خطے میں پہنچ پہنچ کر جیسے بیت اللہ میں سارے پہنچتے ہیں کیا بیت اللہ والوں کی نماز ہماری نماز کے برابر ہو سکتی کبھی بھی نہیں لاکھ نمازوں کا ثواب ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ان مسجدوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں سارے وہاں چلے جائیں یہ تو نہیں ہے ہر خطے میں جہاں پر آپ پر میرے اوپر جو فرض عائد ہوتا ہے وہ پورا کریں وہ اس وقت میں اس جگہ پر ہم پر فرض ہے مگر اس خطے کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہاں ایک خوشخبری اور ہے بخاری کی صحیح حدیث ہے المر او من اح بندہ اس کے ساتھ ہوگا جنت میں جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے اگر ہم شامیوں کے ساتھ محبت کریں گے شام کے اہل سنت کے ساتھ محبت کریں گے ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکیں گے انہیں چوٹ لگے گی ہم بستر پر کروٹے لیں گے ہمیں نیند نہیں آئے گی ان کو فتح ہوگی ہماری خوشیاں پھوٹ فوٹ پڑیں گی لوگ کہیں گے آج کیا بات ہے چہرہ بڑا کھلا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے کہ جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے باوجود اس کے کہ پہنچ نہ سکے بڑی دنیا نہیں پہنچ سکتی ابو بصیر ترتوسی بڑے ہی ذہین بہت ہی فقی انسان ہیں وہ بھی شامی ہے سوری ہے ترتوس کا رہنے والا ہے بہت بڑا عالم ہے جہادی ہے مومن ہے انشاءاللہ اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہمارے ملک کے یہ حالات عمل نہیں ہو سکتا اس فرض پر بھی توحید بیان نہیں ہو سکتی سنت پر عمل نہیں میں کیا کروں تو علماء کہتا ہے آرام سے کہہ دیتے ہیں غیر فقیحانہ فتوا دیتے تھے ہجرت کرو وہ کہتے ہیں ہجرت آسان ہے یہ پرانا زمانہ ہے کہ جس کے پاس اونٹ بکریاں ہیں جس کے پاس کوئی تھوڑا بہت ہجرت کا سامان ہے وہ اپنے کنبے کو لے تلواریں پکڑے اپنی حفاظت کے لیے ہجرت کر لے یہاں تو بارڈر ہے بھائی یہاں تو پاسپورٹ ہے ویزے ہیں یہاں تو انگوٹھے کے نشان ہیں کون چھوڑے گا بھائی اور کن کن کو ہجرت کراؤ گے کیسے کراؤ گے اے علماء ترف کھاؤ امت محمد پر اللہ صاحب ہے والسلام ان کو وہ مسئلہ بتاؤ جو قابل عمل ہو یہ قابل عمل نہیں ہے لوگ بچارے کیسے سارے ہجرت کر سکتے ہیں ان کے پاس نہ سامان نہ وسائل نہ ان بارڈروں کو کراس کرنے کے لیے کوئی طریقہ تو اس واسطے اسلام جو ہے وہ کہتا ہے فتق اللہ اللہ سے ڈرو مستتا تم جتنی استطاعت ہے مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ استطاعت پیدا کرنے کی کوشش ہی ختم کر دی جائے نہ استطاعت ہوگی نہ میرے اوپر کوئی فرض عائد ہوگا یہ منافقوں کی روش استطاعت جتنی ہے اتنا بھی نہ کیا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی اللہ کہے سنے میں سے حق پر قائم ہونے کی اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ ہماری موت اس حال میں کرے کہ ہمیں نیکوں کے ساتھ جمع کر دے آمین یا